اسٹیج اور فلم کی مشہور شخصیت جناب پرتھوی راج کپور ان سے پہلے آپ جناب کی کنجر کا لیا ایک انٹرویو سنیں گی اور اس کے بعد جناب پرتھوی راج کپور کی ایک تقریر ہوگی گزرے ہوئے دنوں کی یاد پہلے ایک انیجر آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں کپور صاحب آپ کی عنایت ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے کچھ باتیں آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں کچھ اپنے فن کے بارے میں اور کچھ اس زمانے کے بارے میں جنہیں میری عمر کے لوگ ماضی کہتے ہیں تو یقیناً وہ یادیں جو ہیں آپ کے لیے تو خوشگوار ہوں گی ہی لیکن ہمارے لیے بھی خوشگوار ہوں گی کیونکہ ہمارے سننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان یادوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دین میں تو میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی فلمی زندگی کا آغاز کب ہوا باقاعدہ تاریخ کے حساب سے تو پہلی اکتوبر انیس سو کو میں نے پہلی بار میک اپ کیا اسٹوڈیو بمبئی میں اس این ان پیڈ ایکسٹرا گویا آج, آج سے چالیس سال پہلے کی بات ہے چالیس سال اور دو مہینے ہو گئے اوپر یہ تو بالکل باقاعدہ حساب ہے تو آپ کی جو فلمیں ہیں شروع کی اس میں سکندر کی گونج تو آج تک سنائی جائے سکندر تو بات بات کی بات رہی ہے آپ یعنی پہلی میں تو نو فلموں میں کام کیا ہے جو سائلنٹ تھی جی خاموش فلموں جی اس کے بعد حالم آ جے. اور المارا نے مجھے ایک عجیب موقع دیا جے. کہ تب تک تو میں سو کالڈ ہیرو تھا ہیرو جو لڑکی سے شادی کرتا ہیروئن سے شادی کرتا اس روپ میں ہیرو نہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت تھی ہمارا تو وہ نو فلمیں تو ایسی گزار نہیں اب جب المارا بننے جا تھی تو آدیش سیٹ میں جو مالک تھے کمپنی کے مطلب وہی ڈائریکٹ بھی کرنے والے تھے آٹھ اور ڈائریکٹروں کا بھی نام تھا ساتھ اس فلم کے لیے انہوں یہ ادھیکار ہے حق ہے کہ تم نہ کہہ دو کیونکہ تم ہماری کمپنی کے ہیرو ہو لیکن اس میں میں چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ سب کی میرے ساتھ سب شامل ہو اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک رول ہے ایکٹنگ رول وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تم کرو اور وہ ہیرو نہیں ہے ہیرو تو اٹھارہ سال میں ہو رہتا ہے اس پکچر میں اور آٹھ لائن بولتا ہے ساری پکچر میں لیکن وہ انہوں نے دیا تھا وٹھل صاحب کو جو اس بہت پاپولر تھے اور وٹھل اور زبیدہ یہ زبیدہ اور وٹھل نام بھی اوپر آیا تھا ان کے نام پہ ڈسٹریبیوٹر پیسے بھی دی جاتے تھے وہ رواج روا, روا تو ابھی تک قائم ہے خیر تو انہوں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ تم یہ رول کرو وہ جسفا سالار کا رول ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں ادھیکار ہے نہ کہنے کا لیکن تو مگر ہاں کہو تو خوشی ہوگی وہ تو اس لیے کہ بھائی ایک اچھا رول تھا ایک وہ چاہتے تھے جس آدمی کو پسند کرتے کہ وہ رول کر سکے وہ دینا چاہتے تھے تو میں, ہاں میں آپ خوش نے خوش نصیب چنا اور آپ نے میرے لیے اور راہیں کھول دی اور باپ کھل گئے اور راستے کھل گئے نہ ہی دروازے کھل گئے تو میری तो دیکھنے لگے کہ میں نہیں سمجھا تم کیا کہہ رہے میں نے کہا حضور یہ تو میرا فیوچر ہے آخر مجھے تو عمر گزارنا ہے اس کام میں ایک دن داڑیاں لگیں ہی جی. تو آج اس روپ میں لگ رہی ہیں کل مجموعی میں لگے تو وہ تو اور ظلم ہے تو اس روپ میں میں تیئیس ورس کا ایک بڈے کا رول کروں گا اور وہ تو بڑی مزے کی بات ہوگی ویسے یہ بھی, بھی ہو سکتا ہے کہ اس عمر جا, جا, اس دیار دیار کی میں اس عمر کا رول کرنا مشکل ہے اور بڑھاپے میں جوانی کرنا زیادہ مشکل ہے تو آج کل وہ کبھی کبھی بال کالے کر کے تو کر لیتے ہیں بال کالے مشکل ہو کر کے کچھ بات کرنا مشکل ہو جاتی خیر تو اس کے بعد میں اینڈرسن کی کمپنی میں چلا گیا انگلش تھئیٹر میں انڈین نیشنل تھیئٹر اس میں پلیز سب انگلش میں تھے شیکسپیئر پلیز بھی تھے اور ماڈرن uh, پلیز بھی تھے تو گرینڈ اینڈرسن مجھ سے کوئی بارہ برس بڑے ہوں گے جی. اور میں نے ان کے باپ کا رول بھی کیا آن دا اسٹیج د بوائے کمس ہوم میں نے جی. ڈکنس کی گاڑی لگائی تھی وہاں پہ تو اسی طرح دی اولڈ مین پموں uh, uh, um, yeah, like you know. میں تو بعد میں کام آئی uh, نے بعد میں uh, دیکھا ہی ہوگا دشمن اور, uh, دوسرا یہ کہ آ, نزدیک جانے کا جب وقت ملتا ہے تو بڑی عجیب عجیب بڑی ہے, کردار جب آپ کرتے ہیں تو لکھا ہوا ہے وہ بھی کئی طور پر ہٹ جاتا ہے وہ کردار بھائی سیلف آپ کو सेल्फ کرتا ہے وہ آپ سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی باتیں آپ کے साथ بھرتا ہے اور وہ آپ کے منہ سے کہلواتا ہے جب وہ باتیں نکلتی ہیں بحن کرتے ہیں آپ تو وہ باتیں بڑی سچ ہوتی ایک طرف یہ ہے کہ اکبر کا رول کرتے ہوئے مغلی اعظم میں وہ اس میں اس دیش کے پرتی کتنی عزت کتنی شردا دی وہ جب رول کیا تھا پتا لگا اکبر کو اگر آپ اب یعنی مجھے یاد ہے میں کشمیر گیا تھا ففٹی میں تو وہاں انہوں نے ابا خاتون علاقے کا وہ سینگل سے دیکھے تو ایک اور سامنے آتا ہے تو جب اسے کیا تو بھاب بیٹی کے رشتے میں کچھ چیزیں اندر سے جو نکلتی تھی تو اچھا ڈائریکٹر اچھا رائٹر ان چیزوں کو لے لیتا ہے کیونکہ یہ نہیں کہ وہ اس میں کوئی ایگو کا سوال ہے تھری ایگو کا سوال وہ اس خون سر چڑھ کے بولتا ہے جیسے کہ آپ چند آپ خالی ماد میڈیم بن جائیں, جائیں آلہ बन بن جائیں اس کے گرودیو ٹھیکور نے کہا ہماری جہنوں نے ہماری آپ کا جے تمہاری اچھا کرو ہی پورن ہماری جیون تمہاری اچھا پورن ہو میں تمہاری مرضی کے لیے ایک آلہ کار بن جاؤں یہ تو مطلب وادانیت کی بات ہے جی اب میں اسے ایکٹنگ میں لے آتا ہوں کہ اس کیریکٹر کو ہم یوں سبدھت کریں یوں مخاطب کریں کہ جو تمہاری مرضی ہے جو تم ہو وہ ویکت ہو وہ ظاہر ہو میرے دوارا مجھ سے میرے ہاتھ پاؤں سے میری زبان سے میرے چہرے سے وہ جو تم ہو وہ پوری طرح آیا ہو سکے تو وہ لکھنے کی بغیر اگر میں نہیں آتا ہے کبھی کپور صاحب ہماری جو فلمی صنعت ہے ہماری فلمیں ہیں پوری کی پوری آپ ہی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھی ہیں خاموش فلموں کا نمانا مجھے یاد نہیں ہے سولہ سال بڑی لیکن جب یہ فلمیں بولنے لگی اس کے بعد ان کی جو بھی ترقی ہوئی وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اور آپ اس میں کئی جگہ خود شامل تھے آپ کا اپنا تعاون ہے اس میں تو آپ تو بہت سے ایسے اداکاروں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا یا ان کی یاد ہوگی آپ کو جو اس وقت آج نہیں ہے ہمارے ساتھ جیسے مظہر خان ہے گل حمید ہیں نواب کشمیری تھے تو ان لوگوں کی کوئی یاد آپ کے ذہن میں ہو جلدی کل جیسے تو یہ بہت سے نام تو آپ کے ذہن میں ہوں گے کچھ ایسی یادیں ہوں آپ کے پاس یہ بڑی پیاری یادیں جب آدمی جو گھوم کے دیکھتا ہے تو وہ اس الغاز سے کرتے ہیں یادیں وہ تمام لوگ ایک عجیب روپ میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور کوئی کمپٹیشن کوئی اناج کوئی بوجھ کوئی ایسی چیزیں کبھی دن, دن زندگی میں ہوں وہ بھی ہر آدمی کی ہٹ جاتی ہیں اور ایک بڑا ایک پیارا سا رشتہ ہوتا ہے جینے والوں سے کم پیار ہوتا ہے دنیا میں مرے مرے ہوئے سے مرنے والوں سے بہت زیادہ بھری بات ہے Uh, خدا بشیخل حمید جب انہوں نے لکشمن کیا اور میں نے رام کیا دیوکی بوس کی, کی سیتا میں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے انہوں نے بنائی اکتوبر میں اور 34 میں ریلیز ہوئی یہ باہر تو یہ بھی ہمارے فرنٹیئر کے لیے. یہ پاس ہی چار صدے کے تھے جی چار سدے قریب ایک گاؤں کے جی. اور میں پشاور تو اب جب کام اکٹھے کر رہے ہیں تو ایسے ایسے لوگوں میں ایک بات ایسی پھیلی کہ لگتی ہے جیسے کہ لوگ میرا بھائی اس میں لو کا رول کر رہا تھا بیٹے کا رول کر رہا تھا اور hmm. حمید کا یہ ہوا خدا بخشی سے بڑی خوبیاں تھی اس میں بہت پیارا آدمی تھا وہ تو مجھے تب سے بڑے بھیا پکارتے تھے اور بڑے ادب سے اور بڑے پیار سے ہمیشہ اس کو ملنا مدر خان نے بھی آپ کے ساتھ صاحب تو ایک روپ میں میرے استاد ہے حضور مدر صاحب تو امپیریل میں تھے اور وہ سوکال یعنی وہ کیریکٹر ولن کا رول کر رہے تھے وہ سائلنٹ پکچر میں جس میں میں نے ایکسٹرا رول کیا تو مدر ہمیشہ کیا کر کے دیکھو اس لیے اچھا کرتا کہ میرا شاہی کرتا نواب کاشمیری سے نواب صاحب ملاقات ہوئی جب ہم نیو تھیٹر گئے بلکہ اس سے پہلے ذرا میں اینڈرسن کے ساتھ جب के پہنچا में تو نواب صاحب قرینتھین میں تب اسٹیج پر کام بھی کر رہے تھے وہ میڈم کے ساتھ تھے तब تو میں نے ان کو آنکھ کے نشہ देखा میں دیکھا اسٹیج پر بڑے اچھے لگے ملے ہم جا کے اچھا انہوں نے ہمارے انگریزی کھیل دیکھے وہ ہم کورنتھین میں شام میں شام کو کھیلتے تھے اور رات کو ساڑھے نو بجے کے بعد ان کا کھیل ہوتا تھا تو یوں ایک نزدیکی پیدا ہوئی اور اس کے بعد کام تو ہم ساتھ کرتے تھے لیکن ایسے یعنی کام کرنے کا موقع نہیں ملا لیکن اکٹھے رہنے کا چھ برس میں آ, بڑا لطف رہتا تھا میں یہ کہوں گا کہ یہ جس طرح یہی जिसका موہن جی ہیں بڑی شردا سی کام تھے پر اور اب چندر موہن کو है है है है है. کو محن کوئی ان کو کافی تکلیف ہوئی لیکن وہ شردا کے باندھنا ہے وہ करूंगा और اور وہ दिन دن پر ایک دن کے بعد دوسرے دن روز بروز کیے چلے جا رہے بے نیاز اس بات سے کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کا کتا کلام ہوتا ہے یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے کے جو فنکار تھے فلموں کے ان میں خلوص اپنے کام کے لیے زیادہ تھا آج نہیں, آج, بھی हो... آج بھی بھی ہوگا ہے لیکن آج فرصتیں نہ رہی دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دل بیٹھے رہے تو سب بھری جانے کیے ہوئے اب ایک اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں سال میں بڑھیا تھا تو آپ نے پانچ پکچر میں کام کیا چار پکچر میں کام پانچ بھی زیادہ ہو گئی میں نے چھ برس میں بارہ پکچروں میں کام کیا نیو تو اسی طرح دوسرے تو اس میں فرصتیں بہت تھی اسٹوڈیو میں آنا جانا روز کا تو میں نے پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اگر ایک بنگالی آرٹسٹ ہے تو وہ اپنے بنگلہ کی اس طرح میں نے بنگالی سیکھی کہ گرو دیو کی نسمی وہ سنا رہے ہیں ان کی کویتا سنا رہے ہیں ہم انہیں اقبال سنا رہے ہیں غالب سنا رہے ہیں تو آپ اگر اجازت دیں تو میں تو پھر ایک بار آزادی تو پہلے کے زمانے میں لے چلوں ان دنوں خود کے فن کی بہت دھوم تھی آپ کو کبھی موقع ملا ان کے ساتھ کام کر خورشید کے ساتھ میرا خال کام تو نہیں کیا لیکن بہت نزدیک کیونکہ میں رنجیت میں تھا وہ بھی رنجیت میں تھی جن دنوں آ, نے, شادی اور اتیادی یہ فلمیں بنائی ہولی بھی اور شادی اور تھان سین بعد میں کیوں میں فری لانس کرنے لگ گیا تھا لیکن کیونکہ مجھے بھیا کہتی تھی وہ پاپا کہہ کے بلاتی تھی اور اب بھی پچھلے دنوں تو بہت نزی کی تھی اس کی آواز میں اس نام کی کوئی اور لڑکی گاتی تو ہے پاکستان ریڈیز میں نے سنا ہے اسے لیکن وہ خوشی وہ نہیں ہے یہ بھی بڑا اچھا لگاتی ہیں لیکن اس میں بھی کچھ ایک اور بات تھی سوچ تھا ایک سے دھواں نکلا دو نام اور ممتاز جی کے ساتھ تو میں نے کسی پکچر میں کام نہیں کیا لیکن بڑا نزدیک سے دیکھا کیونکہ اپنے شرف صاحب لیکن راگنی جی کے ساتھ کام کیا اس میں انسان ایک سال اور ہماری جو فلمیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہے بڑا شاندار جیسے ہماری زندگی کا جیسے ہمارے ملک کا ہے جیسے ہر شہر کا ہے جیسے دنیا کا ہے میں ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فلم, فلمیں جو ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی ہیں hmm, دیکھیے تعلقات کے لیے ایک بڑی اچھی بات جو ہے یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کے گھر کرنا ہو تو بات ہی اور ہے لیکن اگر ہم بہت سی چیزیں زندگی میں نہ سمجھی نہ تو الگ رہی اور نہ کی وجہ سے جاننے کی وجہ سے بھی ہوتی اس سے کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جان پائیں گے ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھیں گے اس سے نزدیک آئیں گے آخری سوال کر رہا ہوں آپ اپنے فن سے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے مطمئن ہے میں نراش بھی نہیں ہوں اور اس روپ میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں سو جاؤں اس کے اوپر مجھے کیے ہوئے کا پتا نہیں کہ میں نے کیا کیا میں کر رہا ہوں میں, اور جب تک میں, میں, میں سورج اگتا ہے ہر روز ایک نئی شام ہوتی है हर روز ایک نیا چاند ہوتا ہے اور ہر روز کچھ نئے ستارے ہوتے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بدل کے آتے ہیں اور अच्छे लगते ہیں اور یہ پنچی بولتے ہیں یہ اچھے لگتے ہیں کہ آرٹسٹ اچھے لگتے ہیں وہ لائف دینے والے اچھے لگتے ہیں وہ ماحول اچھا لگتا ہے آپ نے ہمارے لیے جو وقت دیا اور ہندوستان کی فلموں کے بارے میں اور اس زمانے کے بارے میں اور ان فنکاروں کے بارے میں جو آج نہیں ہے ہمارے سامنے یہ سب معلومات جو آپ نے ہمیں دی ہیں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ہر روز ایک نیا چاند اگتا ہے ہر روز ایک نئی صبح آتی ہے لیکن وہ صبح کہاں گئی جو بہت پرانی تھی جو ایک بار نئی تھی لیکن اب اب صرف ایک یاد ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ابھی آپ نے جناب کے کے نیئر اور اسٹیج اور فلم کی مشہور شخصیت جناب پرتھوی راج کپور کے درمیان ایک گفتگو سماعت فرمائی گزرے ہوئے دنوں کی یاد انسان کو خیالات کی ایسی وادی میں چھوڑاتی ہے جس میں ماضی کے بہت خوشگوار نقوش گلبوٹوں کے روپ میں ابھرتے ہیں اکثر یہی یادیں مستقبل کی بہاروں کی بھی سامن ہوتی ہیں آپ نے کچھ دن پہلے جناب پرتھوی راج کپور کی ایک تقریر سماعت فرمائی تھی اسی موضوع پر یعنی گزرے ہوئے دنوں کی یاد کے موضوع پر اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس بہت سے خطوط موصول ہوئے ہیں لیجیے آج ہم پھر سے وہی تقریر پیش کر رہے ہیں یاد ان دنوں کی زب پہ بار الا یہ کس کا نام آیا کہ میرے ملک میں برسے میری اس دماغ کے لیے پشاور سمندری لال ان تین شہروں کا نام دماغ کی پردہ سینی پر منور ہوتے ہی ایک ساتھ ہزاروں فلمیں رنگین کیا اور سیاح سفید کیا جن کے کی پروجیکٹر سے نکل اس پردے میں دوڑنے لگتی جیسے پرانے زمانے میں ایک گاؤں میں کسی دلہن کا ڈولا پہنچے کہ سارے گاؤں کی بڑی بوڑھیاں اور جوان متعارے رنگا رنگ کپڑوں میں ملبوس ایک یلگار کر کے وہاں پہنچ جاتی دلہن کو پہلے ہم دیکھیں گی یا آج کی دنیا میں کوئی فلم ایکٹر کسی شہر میں پہنچ جائے اور پھر دیکھیے جوان لڑکے لڑکیاں کیسے جاب در جاب جمع ہوتے ہیں اور کیا دھکم پھیل ہوتی ہے بس وہی عالم ہے اس پر. रेले पर रेला उंडा चला रहा है यादों का किने आगे रखू किने पीछे इसी तरह लफ्जुत में हूं और घड़ी की सुइया टैक टेक करती थकती मिछलती आगे बढ़ चली जा रही है तीन नवम्बर उन्नीस सौ में पैदा हुआ तीन बरस का था कि माप पर सिधार गई پتا جی پولیس پہ تھے آج یہاں کل وہاں یہ سو دادا جان جو تحصیلداری سے ریٹائر ہو چکے تھے اپنے پاس سمندری لے گئے سمندری ضلع لال پور کی ایک تحصیل جہاں وہ زمانے میں تحصیلدار تھے جب فرنٹر اور پنجاب ایک تھے جس تحصیل کے بسانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور جس کی بدولت انہیں ریٹائر ہونے پر ڈیڑھ سو ایکڑ زمین ادا ہوئی تھی جہاں کی قصبی کہیں نہیں بلکہ جرد و نواز کے تمام گاؤں کے لوگ بھی انہیں باپ کے روپ میں دیکھتے اور میری دادی ماں کو ماں سمندری جس کی اڑتی ریت کے یاد آتی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منہ میں جیسے کسی نے شکر گھول دی ہو سمندری جہاں کی ہر عورت میری ماں بن گئی ہر لڑکا بھائی اور ہر لڑکی بہن جہاں کا ہر مرد وہ ہندو تھا کہ مسلمان کے سکھ وہ میرا چاچا تھا یا تاؤ جہاں ابراہیم نان بائی کا بیٹا حبیب اور ہندو رام درزی کا ایک لوتا لاپ سنگھ میرے عزیز ترین دوست تھے سمندری جس کے سر کے پاس بیٹھی ہوئی دو نہر ایسی لگتی تھیں منوشیہ کی جٹاؤ میں سے ایک ساتھ گنگا اور جمنا بہہ نکلی ہمارا ایک پاؤں گنگا میں تو دوسرا جمنا میں ہوتا تھا اور اس دھولو دھلی ریت پر ان نشے بڑی عمر قائم رہے کالج کی چھٹیوں میں جب میں پشاور سے سمندری پہنچتا تو کبڈی اور کشتی کے دنگل جمتے حبیب تب تک اچھا خاصا پہلوان بن چکا تھا بڑا خوبصورت اور گٹھیل جسم تھا اس کا شوق مجھے بھی بے پناہ تھا خوب خوش لڑنے और कबड्डी खेलने का पिशावर कॉलेज में तो हॉकी फुटबॉल और टेनिस पंडित रूपचंद जी से गदका और तलवार चलाना सीखता और मुग्द पेनना उसद बूटा सिंह जी से गर्ज टक्कर बराबर की थी अच्छा खासा मेला जुड़ जाता कबड्डी के लिए ढोल वाले अपना अपना ढोल उठा बजाने लगते قصبے کے بڑے بوڑھے جوان بچے سب اکٹھے ہو جاتے حبیب اور میں مخالف کے کپتان ہوتے لنگل روٹ کس پارے میں کودتے ایک کو ایک پکڑے گا یہ اس وقت وہاں کی کبڈی کا رواج تھا حبیب اور میں آمنے سامنے آ جاتے تو خوب گرم تو ہوتی تھی دوسے ڈر رہے ہوں جیسے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو چوٹ بھی پہنچ تھی مگر بجنے بند ہوئے کبڈی تھمی کے لپک کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے زیادہ چھوٹ تو نہیں آئی ابھی نہیں پڑتی تو میں خاص نہیں میں کہتا اور نپٹ جاتے ایک دوسرے سے ہم لوگ با خوشی سے لپٹائی تو لیتے ہم دونوں کو بھائی واہ وا, کیا سالوں کی راغ گھرتے یہ ہی دونوں کا میدان ہو یا کشتی کا اکھاڑا ہاتھ بہت توڑ کے رکھ دیں جیسے ایک دوسرے. آپ آپسی دوستی دیکھو تو کمال ہے. چوٹ ایک کو پہنچے تو درد دوسرے کو ہوتا ہے شاباش میں شاباش بات ہو تو ایسی کیا دمخم ہے اسی سمندری میں ایک سکول بھی تھا ڈسٹرکٹ بورڈ اینگلو مڈل سکول پہلی سے آٹھویں تک وہی تعلیم پائی میں نے اور اسی اسکول میں جو اس پوتر وڈو تھی واج تعظیم ہستی کے قدم بوشی کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے نٹیہ کرا فن اداکاری کے جنت کے دروازے ملک پر کھول دیے پہلے شروع شروع میں چھوٹے چھوٹے ڈاموں میں سکول کے ڈراموں میں اچھے اچھے کرداروں میں اتارا پھر سمندری رام لیلا مڈلی کے پورن رامائن ناٹک میں لکشمن کی بھمکا کرنے کا موقع دیا دوسہے سے پہلے آٹھ راتوں میں یہ ناٹک کھیلے جاتے ایک بار تو نذیر اکبر آبادی کے لکھے ہریشچندر ناٹک کو ڈائریکٹ کرنے گا اور اس میں ہریشچندر کے کردار کا بھی موقع دیا انہوں نے مجھے بس یہاں سے سمجھ لیجیے میری زندگی اس فلم زندگی یا اسٹیج کی زندگی کا شری ہوا بسم اللہ ہوئی وہ ہمارے حساب اور انگلش کے ٹیچر تھے میں انہیں گروجی پکارتا تھا دھیرے دھیرے ہمارے ہماری کلاس کے سب لڑکے نی, نی, آہ, لڑکیاں نہیں تھیں ہمارے سکول میں پھر تمام سکول کے لڑکے روتے ہوتے اس چھوٹے قصبے سمندری کا ہر میں ہر چھوٹا بڑا گرو جی کہہ کر مخاطب کرنے لگا ان کا نام تھا لالا نارائن داس دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے ایسا خیل نام کے گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے گلے میں نور تھا ماتھے پر تیز اور زبان پر تو سرسوتی نواس کرتی ہے جیسے کتنے شیریں گفتار تھے وہ مٹھا جینے کر ہر لڑکے کو پیار سے بلاتے مگر ہاں جو کہیں کسی نے شرارت کی یا کسی کمزور لڑکی کو تنگ کیا یا پیٹا تو پھر وہ پٹس ہوتی اس کی کہ جباں یاد آ جائے جب وہ گاتے کو مان وطنا دا اث یار پردیسی آج بھی ان کی آواز گونتی ہے میرے کانوں میک اپ کرنے سے پہلے میں نت مستقا کر پرنام کرتا ہوں سلام کرتا ہوں ان کی سادہ سورت سامنے آخری ہوتی ہے میں اور ایک دوسری پشاور انگلش کے پروفیسر تھے جن کے چڑنے میں بیٹھ آج کے یگ آدھ موجودہ زمانے کے ڈرامے سے میرا سمپرک پیدا ہوا جن کی وسات سے کالج تھی اسٹیج پر اتر میں نے ناٹ کلا ڈراما ناٹک فن اداکاری کا ایک نیا روپ دیکھا ایک نیا باب کھل گیا جیسا میرے لیے اب بھی جب کبھی ختم دوشی کے لیے ان کے یہاں جاتا ہوں انڈریٹا کاگڑا واڑی کا ایک گاؤں ہے جو کاگڑا ریلوے کے پنچروکی اسٹیشن سے دو میل دور ایک پہاڑ کے سائے میں بسا جہاں ریٹائر ہونے کے بعد پروفیسر صاحب نے رہائش اختیار کی ہے ایک خوبصورت سے دھومنجلہ بنگلے میں جس کی پیٹ پہاڑی ہے اور سامنے چھوٹا جس کے ہر پھول بتے کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سینچا ہے بویا ہے اور جس کے براہ میں بیٹھ سامنے دولادار کی پہاڑیاں پہنے تاج جلوہ فروز رہتی ہے جسے دیکھ پشاور کے اپنے گھر کی یاد آتی ہے جس کی چھٹی مندر کی چھت پر سے ایک طرف بالا احار قلا تو دوسری طرف دور بہت دور درخت خیبر نظر آتا تھا مجھے ذرا چپ دیکھ کر پروفیسر پوچھ لیتے پشاور کی یاد آ رہی ہے جی میرے منہ سے بھی اختیار نکل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا من سے تو سناؤ جو تون نے پشاور کی یاد میں تھا اور میں دھیرے دھیرے اپنے پڑے بڑے آواز میں اور بے سوپن میں گنگنانے لگتا ہوں تڑپ رہا ہوں میں مانند تائرے بے پر تڑپ رہا ہوں میں مانند تائرے بے پر من سے دور ہوں بے گانے بہار ہوں ہے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پروفیسر صاحب بے اختیار کے اٹھتے پشاور بھی کیا خوب شہر تھا اور کیا خوب لوگ تھے وہاں کے کہیں بھی مل جائے ممبئی ہو یا کلکتہ لنڈن ہو یا پیرس تو یہی پوچھیں ہی گے شہر کا کیا حال ہے شہر کی کوئی خبر جیسے دنیا بھر میں شہر ہے تو ایک پشاور اور باقی سب گاؤں ہی گاؤں ہے کیا نیو یارک کیا ٹوکیو کیا لندن, کیا پیرس سلسلہ چڑھ جاتا جو پشاور کے گلیبرتا سمندر کی طرح جلگال کرتے ہوئے آگے بڑھتا جس کی ہر لہر دوسری لہر کو اپنی اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے تیسری پر سے پلان اپنی آگوش میں لے لیتی اور یوں موجوں میں मौजन نوری کے باہوں میں بہتا چلا جاتا دور بہت دور اس چھ منزلہ مکان کی طرف جس کی چھٹی منزل کی چھت پر سے ایک طرف پشاور کا بارہ احسان نظر آتا ہے تو دوسری طرف ہزار قربتوں کو اپنے آہوش میں لیے ایک دوری پر درہ خیور کا مہانا جس مکان میں کبھی میرے والد اور دادا جان رہتے تھے جس مکان میں جب میں ہی تھا اور کالج میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا کہ پڑھ ہی رہا تھا راجو پیدا ہوا راجو جسے لوگ آج راج کپور کے نام سے جانتے ہیں پیار کرتے ہیں اسے تب بھی میرے دوست اور میرے پروفیسر جل ہم کرتے تھے جب وہ آگی کے میدان میں یوں لیٹر نوکر کے ہاتھوں لے آیا جاتا یادہ بسار گھری خود بھاگ رہی ہے اب میں بھی بھاگوں گا باقی پھر حافظ میرا پیار میری دعائیں یاد ان دنوں کی ابھی آپ اس عنوان کے تحت اسٹیج اور فلم کی مشہور شخصیت जनाब पृथ्वीराज कपूर की तकरीर समाधर माई इससे पहले आपने इन्हीं से लिया गया एक इंटरव्यू सुना था हमारे फिर सुनिए प्रोग्राम में